اور ہم رسولوں کو ناؤ بھیجتے مگر خوشی ڈر سننے والے اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو ڈر انہیں سناتی گئے تھے